دجال مشرق یعنی خوراسان سے نکلے گا دجال مشرق خوراسان کا جو علاقہ ہے اس میں سے نکلے گا اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے خوراسان کا علاقہ جس میں افغانستان روس کی کچھ ریاستیں اور ایران کے کچھ حصے شامل ہیں اسے خوراسان بولا جاتا ہے فرمایا یہ خوراسان سے نکلے گا اور اس کی پیروی ایسی اقوام کریں گی جن کے چہرے چپٹے ہوں گے افغانستان میں شمالی علاقوں میں رہنے والے ہمارے گلک بلتستان میں وہ جو چائنیز اور جاپنیز اس قسم کے جو چہرے ہوتے ہیں فرمایا ایسی موٹی ڈھال والے چپتے چہرے یہ لوگ اس کی پیروی کریں گے دو چیزیں یہاں سے سمجھ آ گئی جال کا فروج ان علاقوں سے ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والی اکثر اقوام وہ ہوگی جو چائنیز اور جیپنیز اور کورین چہرے والے ہیں اور جن کا کچھ حصہ روس کی ریاستوں میں رہتا ہے اس وقت تاجک اور افغانستان کے اندر غیر پختون لوگ وہ بھی اسی طرح کے چہرے رکھتے ہیں چائنا کے لوگ ہیں تبت کے لوگ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور جو ہمارے گلگت بلتستان کا علاقہ ہے ان لوگوں کے چہرے بھی اسی طرح ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی امام احمد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے دوسری حدیث سیدنا فاطمہ بنت کے قید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تجال شام یا کے تمندر سے نکلے گا اور بعد میں کیا کہا نہیں بلکہ مشرق سے نکلے گا وہی پہلی والی بات تین مرتبہ یہ کہا کہ وہ مشرق سے نکلے گا پھر اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف اشارہ کر کے باقاعدہ سمجھایا کہ تجال مشرق کی طرف سے نکلے گا اور ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم میں موجود ہے فرمایا تجال عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقوں سے خارج ہوگا اور ایک روایت میں ہے تجال اس کے علاقے یہودا سے نمودار ہوگا میرے بھائیوں اسپہان یہ ایران کے ساتھ ملتے جلتے علاقے اس بہانی یہ وہ علاقے ہیں فرمایا وہاں کا علاقہ یہودہ ہوگا فرمایا ستر ہزار یہودی اس کی پیروی کریں گے میرے بھائیوں یہ ساری روایات ان میں کوئی تعارف نہیں ہے بلکہ ان میں بنیادی طور پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشرق خوراسان اسپہان ان علاقوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا ستر ہزار یہود تجال کے ساتھی ہوں گے اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر فرمایا سجال کے ساتھ دینے والے ستر ہزار یہودی ہوں گے اس پہان کے علاقوں کے رہنے والے یہ وہ ایران کے ایریاز جہاں پر اکثریت وہ ہے جو اپنے آپ کو شیئت کی طرف منصوب کرتی ہے اہل سننا کو باقاعدہ وہاں پر ڈی کیا جاتا ہے اور فرمایا اس علاقے کے رہنے والے یہودی سجال کا ساتھ دیں گے اور میرے بھائیوں صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ لفظ بھی موجود ہیں فرمایا وہ سیاہ یا سخت سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے چوغے پہنے ہوگے انہوں نے سیاہ رنگ کے یا سخت چہرے سبز رنگ کے لباس اور وہ چوغے پہنے ہوئے ہوں گے وہ ستر ہزار یہودی سجال کا ساتھ دیں گے اللہ اکبر میرے یہ ہوتا ہے کہ سجال کے علاقے سے نکلے گا ستر ہزار یہود اس کا ساتھ دیں گے اور میرے فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے موٹی ڈھال چپٹی ہوتی ہے اس انداز سے ان کے چہرے ہوں گے اور یہ لوگ اس کے ساتھ دینے میں ابلین جو ہے پیروی کرنے والے ہوں گے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے نکلے گا تو شدید غصے کے عالم میں ہوگا شدید غصے کے عالم میں ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے اب اس کا خلیا امام کائنات علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں فرمایا دجال تاہنی آنکھ سے کانا ہوگا گویا کہ پھولا ہوا انگور اور ایک روایت میں ہے کہ سب رنگ کی اس کی آنکھ ہوگی جیسے شیشہ ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں, آنکھیں دونوں آنکھیں خراب ہوں گی داہنی آنکھ سے کانا ہوگا جیسے بھولا ہوا انگور فرمایا موٹا تازہ بڑے لمبے پد والا گھنگریالے بالوں والا ہوگا اور اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے ابد الزا بن پتن یہ ایک وہ بنو خزاح کا شخص تھا جو زمانہ جہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا فرمایا اس کی مشابہت ابد العزا بن قتل سے بالکل ملتی جلتی ہوگی بہت لمبا قد ہوگا گھنگریالے اس کے بار ہوں گے آنکھیں دونوں داغدار ہوں گی لیکن دہنی آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور ہوتا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر کاف الگ الگ را الگ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر فرمایا یہ کا را ہر مسلمان پڑھ لے گا خواہ و جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو وہاں پر یہ تختیص نہیں کی کہ صرف پڑھے لکھے پڑھیں گے فرمایا ہر مومن یہ کا پا را پڑھ لے گا علم رکھتا ہے نہیں رکھتا پڑھنا جانتا ہے نہیں جانتا اور فرمایا دجال کو یہ کاف پار راہ جو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس کو مٹانے کی قدرت بھی نہیں ہوگی خدائی کے دعوے کرنے ہیں اس نے نبوت کے دعوے کرنے ہیں بہت کچھ کرنا ہے لیکن اس کو اللہ رف العالمین اتنا بے بخ کر کے دنیا میں بھیجے گا کتنا ہے نا آزمائش ہے فرمایا کہ اس کو اتنا اختیار ہی نہیں ہوگا کہ اپنی پیشانی سے کاف پار کو مٹا سکے شام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم احمد اور ذکر کتب کے اندر یہ حدیث ہے فرمایا تجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا تجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا جس نے اسے رب کہا وہ فتنے کا شکار ہو گیا اور جس نے اس کا نقصان اس کا انکار کر دیا اللہ رب العالمین اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھ لے گا سجال اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا پیچھے سے گنجا ہوگا میرے بھائی وہ نشانیاں ہیں, یہ وہ غلیہ ہے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کثیرہ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ سجال انسان ہوگا بہت بڑے قد والا گھنگریالے بالوں والا کشانی پر کاف پار را اس کے لکھا ہوگا پیچھے سے وہ گنجا ہوگا خورا سان کے علاقے سے نکلے گا اس فہان کے یہودی اس کا ساتھ دیں گے اور یہ چائنیز شکل والے یہ چپتے چہرے والے سب سے زیادہ اس کے پیروکار یہ لوگ ہوں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور میرے بھائیو آپ کو ایک ٹیکٹ بتا دوں ہسٹوریکل ٹیکٹ وہ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی اس علاقہ میں نہیں آئی آپ نے برنے اور یہ ارد گرد کے النہر اور یہ سینٹرل ایشیا یہ کوئی علاقہ بکٹ نہیں کیا یہ خالصی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری معلومات عطا کی اور آپ علیہ السلام السلام نے دے رہی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ احمد ابن حنبل کی روایت ہے فرمایا یہ یہاں بے حد سفید رنگ والا اور چمکدار ہوگا یہ بھی ایک نشانی ہے اس کا رنگ بہت گورا ہوگا اور اس کا سر افعی افڑ کی طرح ہوگا افعی سانپ میرے بھائیو وہ ہوتا ہے جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے لیکن بہت فرتیلا ہوتا ہے اس کا سر افعی سانپ کی طرح ہوگا اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو یہ نشانیاں ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کی جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مسلمانوں کو کتنے کا شکار کرے گا ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے لوگوں کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی اللہ اکبر اور میرے بھائیو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا تجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے کیا سجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے میرے بھائیو یہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گا اس حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے سیدہ فاطمہ بنت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہتی ہیں ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے ایک صحابی کو منافی کرنے والا بنا کر بھیجا اسے ایک پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ کوئی شخص بھی مسجد نبوی کے علاوہ آج کی یہ جو نماز آ رہی ہے ادا نہیں کرے گا سارے لوگ یہاں پر آ جاؤ حتیٰ کہ بھی یہاں پر آ جائیں میرے محترم بھائیو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی جب منادی کر کے گیا سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے کہتی ہیں میں بھی مسجد میں چلی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے آپ علیہ اللہ وسلم سیدھا ممبر پر تشریف لے گئے اور جا کر حکم جاری کیا کہ کوئی شخص بھی مسجد سے باہر نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں پر بٹھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا میرے پاس تمیم داری رضی اللہ تعالی ان ہو ایک شخص آیا ہے جو کہ نصرانی تھا تھا. میرے پاس وہ شخص آیا ہے اور چال کا ذکر اللہ کے حکم سے کرتا رہا ہوں یہ واقعہ بالکل وہی واقعہ ہے جو تمداری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے واقعہ کیا ہے کہ تمیمداری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ تیس آدمیوں کے ہمراہ پہری سفر کے اندر بحری سفر کے اندر تھا یہ قبیلہ لہم اور قبیلہ جزام کے رہنے والے لوگ تھے تیس ہم لوگ تھے ایک بحری جہاز پر ہم سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا اس طوفان میں ہمارا بحری جہاز ایسا بہت گیا کہ پورا ایک مہینہ تک ہم سمندر میں گھومتے رہے ہمیں راستہ بھول گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کہتے ہیں پورا ایک مہینہ ہم موجوں میں گم رہے کوئی ہمیں علم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں سے آنا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کشتی ہماری جو کشتی تھی ہمارا جو وہ بحری جہاز تھا وہ ایک مغرب کی جانب ایک جزیرہ تھا اس جزیرے کی, کے ساتھ جا کر لگ گیا وہ مغرب کا کہتے ہیں وہ بیسٹ کا علاقہ تھا وہاں پر جا کر وہ ہماری کشتی جو ہے لگ جاتی ہے پھر ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک چھوٹی کشتی تھی ہم اس پر سوار ہو کر جزیرے میں آگے چلے جاتے ہیں جب آگے اترے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسا جانور تھا کہ جس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے جس سے اس کا چہرہ اور جسم پہچانا نہیں جا رہا تھا اسے حدیث میں جستاسا کہا گیا جاسوس فرمایا وہ ایسا جانور تھا کہ اس کے چہرے اتنے بال تھے اس کے جسم پر کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا ہم اس کے جب پاس تو وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے لگا وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگا اور کیا کہتا ہے کہتا ہے اس شخص کی طرف چلو اس آدمی کی طرف چلو جو تمہاری خبر کا مشتاق ہے جو تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہے ہم ڈر گئے کہتے ہیں ہم ڈر گئے کیونکہ نصرانی تھے عیسائی تھے شیطان اور یہ سارا معاملہ واقعات تو ان کو پتہ تھے کہتے ہیں ہمارے اندر یہ ڈر اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شیطان نہ ہو یہ شیطان نے اپنا کوئی جانور یہاں پر بٹھایا جو ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے کہتے ہیں بہرحال ہم اس کے ساتھ چل دیے ہم تیز چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے قد والا شخص وہاں پر موجود تھا اس سے بڑے قد والا آدمی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس سے بڑے قد والا آدمی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے تمین داری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں فرمایا ہم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے کاج والا شخص نہیں دیکھا تھا لیکن وہ جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور اس کے پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لوہے کی لوہے کے ساتھ باندھے ہوئے تھے پلے ہوئے تھے اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو تم کون ہو ہم نے اسے جواب دیا کہ ہم پلا علاقے کے رہنے والے عیسائی ہیں کہتا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے شام پیسان کے نخلستان کی خبر دو مجھے بتاؤ شام اور وہ جو علاقہ پسان ہے اس کا اس کے نخلستان کا کیا ماجرا ہے کیا وہاں پر پھل اگتے ہیں وہاں پر باغات موجود ہیں پانی موجود ہے ہم نے کہا بالکل وہاں پر پھل ہے وہاں پر پانی ہے وہاں پر لوگ رہتے ہیں کہتا ہے مجھے بحرائے سبریا کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی رواں ہے ہم نے کہا بالکل بالکل اس میں پانی رواں ہے کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ بحرائے کا پانی خشک ہو جائے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ سمندر خشک ہو جائے گا پھر اگلا سوال کرتا ہے کہتا ہے زہر شام کے چشنے کی خبر دو میرے بھائیو یہ زگر کا علاقہ شام کا بہت زیادہ گرینری والا ایریا ہے یہاں پر بہت زیادہ چشمے تھے فرمایا کہتا ہے مجھے اس زگر چشمے کی خبر دو کیا وہاں پر اس میں پانی موجود ہے وہاں کے لوگ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں کہتے ہیں جی بالکل وہاں کے لوگ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں کے لوگ باقاعدہ حشاش بشاش ہیں بڑے پرامن ہیں بہت زبردست ان کے حالات ہیں اور پھر اگلا سوال کرتا ہے کہتا ہے مجھے عرب کے نبی کی خبر دو کہتا ہے مجھے عرب کے نبی کی خبر دو کہتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نبی جو عرب کے اندر آنے والا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا چکے ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا چکے ہیں اور اپنے ارد گرد کے علاقے میں غالب آ چکے ہیں خیبر فتح ہو گیا علاقے فتح ہو گئے بڑے, بڑے قبائل نے اسلام قبول کر لیا اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ آ چکے ہیں اور اپنے غلبہ دے دیا آگے سوال کرتا ہے کہتا کیا کسی عرب نے لڑائی کی ہے کیا کسی عرب نے ان کے ساتھ, کیا؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کی ہے لڑائی کی ہے کہاں ہاں کی ہے دجال پوچھتا ہے پوچھتا کیا نتیج رہا کہتے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی اللہ نے اس نبی کو غالب کیا ہے اور میرے جہاد کا انکار کرنے والے لوگ جہاد کا تمستر اڑانے والے لوگ جہاد کے بارے میں شکر و شبہ پھیلانے والے لوگ دیکھیں تچال کے دماغ میں اللہ رب العالمین نے یہ رکھ دیا تھا کہ اس نے پوچھا کہ کیا؟ اس نبی نے جہاد کیا اس نے لڑائی کی ہے کیا, کیا نتیجہ رہا کیا نتیجہ رہا او میرے بھائیو کبھی فطرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کبھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے فطرت کا انکار نہ کرو اللہ کے فیصلے اٹن ہے اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں آتا کہتا کیا, کیا نتیجہ رہا کہتا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے وہ غالب رہے انہوں نے اپنے گردو پیش پر بھی سارے علاقے پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دجال یہ سارا سن کر کہتا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کیسے بالکل ایسا ہے ہے میں پھر تم سے کہتا ہوں جو لوگ اس نبی کی اجلاس کریں گے وہ تم میں سب سے بہتر لوگ جو لوگ اس عرب کے نبی کی بات مانیں گے وہ سب سے بہتر لوگ ہوں گے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اپنی یہ مخلوق دجال جس کو فتنہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا جو اب بھی موجود ہے جو اب بھی موجود ہے جکڑا ہوا میرے محترم بھائیو اللہ نے اس کے دماغ میں ساری باتیں پروگرام کی تھی بتائی تھی اسے کہا جو لوگ اس نبی کو فالو کریں گے وہ سب سے بہترین لوگ اور خیر والے لوگ ہوں گے کامیاب لوگ ہوں گے اور کہتا ہے اے لوگو تم یہاں پر آئے ہو میرے متعلق خبردار ہو جاؤ میرے بارے میں خبردار ہو جاؤ میں نسیحت کا چال ہوں انقریب اللہ مجھے نکلنے کی اجازت دے گا کون انقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی میں چالیس دن میں پوری دنیا پر غالب آ جاؤں گا میں چالیس دن میں پوری دنیا پر غالب آ جاؤں گا البتہ مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ حرام ہے البتہ مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ حرام ہے اور ایک روایت کے اندر فرمایا دجال مسجد اقسام میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا فرمایا میں مسجد دجال ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میں نکلوں گا مجھے نکلنے کی بہت جلد اجازت دی جائے گی مکہ اور مدینہ اور مسجد اقسام میں میں نہیں جا سکوں گا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہتا اگر میں مکہ اور مدینہ کی طرف گیا تو وہاں تلواریں لہراتے ہوئے فرشتے ہوں گے جو مجھے اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے جو مجھے اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے میرے محترم بھائیو یہ حدیث صحیح مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی مسند احمد اور بہت ساری کتابوں کے اندر اصح صنعت کے ساتھ بہترین صنعت کے ساتھ موجود ہے رسول کائنات صلی اللہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے اس کو محر تفتیق سبق کرواتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے صحابہ کو بلا کر باقاعدہ واقعہ یہ سناتے ہیں اور اس اس پر مہر ثبت کرتے ہیں کہ دجال دنیا میں میں میں موجود ہے۔ فرمایا مکہ مدینہ اور نہیں جا سکوں گا میرے محترم بھائیوں آج دنیا کی بڑی بڑی سیٹلائٹ اور بڑے بڑے جدید نظام لینے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق دجال جو اللہ نے اسی دنیا میں رکھی ہے اسی دنیا میں وہ موجود ہے اسے ڈھونڈ لیں نکلے گا رب کا حکم ہوگا آج کل کے زمانے میں جو نام نہاد میرے بھائیوں بڑی بڑی کتابیں بھی اس پر لکھی جا چکی ہیں بڑی مغز ماری اس پر کی جا چکی ہے کہ جی سجال کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے سجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے سجال ایک شخصیت یا پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظام ہے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اگلے دن اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ سچالی نظام ہے اور دجالی نظام کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کا نظام پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی امریکہ کا ڈالر ہے اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے یہ ایسے ہے یہ بیسے ہے میرے محترم بھائیو یہ ساری خلط باتیں ہیں احادیث کی مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک انسان قرار دیا اللہ کے نبی نے اس کی آنکھ کا ذکر کیا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا فرمایا وہ 40 دن میں ساری دنیا کو فت میرے محترم بھائیو یہ سارا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ایک سوسائٹی ہے یہ اس کے بارے میں ہے لوگوں کو مس کر کے یہ ظالم ایک متفقہ عقیدہ اس کی نتی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہیں ڈرایا اور فرمایا اس, اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بنی لو انسان کے لیے وہ دجال کا فتنہ ہوگا چھوٹی بات نہیں ہے سب سے بڑا فتنہ وہ سچال کا فتنہ ہوگا اور میرے محترم میں جناب اس سے مراد تو یہ بڑے بڑے تفریح ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ تو بس یہ ایک نظام ہے یہ کچھ شخصیات ہیں جو تجالی سسٹم ہے یہ تجالی نظام ہے اس کا رد ہے فلاں فلاں فلاں اور میرے محترم بھائیوں اس طرح بہت بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے نام جو اس ماضی قریب کے تھے وہ بھی اس مسئلے کے بارے میں پریشان تھے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں پڑھ رہا تھا کہتے ہیں دجال کی حدیث کی حدیث مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہتے ہیں دجال کی حدیث کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ پسند ایک بندہ ہے یا چند لوگ ہیں یا ایک نظام ہے پھر ساری بحث کر کے آخر میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ مناظر احسن گیلانی صاحب نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے نا کہ یہ ایک دالی نظام ہے امریکہ اسرائیل یہی میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہوگا میرے محترم بھائیو آپ ماشاءاللہ اللہ عقل خرد والے بیٹھے ہیں ہم لوگ طالب علم ہیں میرے محترم بھائیو یہ جو احادیث مبارکہ آپ کو میں نے احادیث صحیح نقل کی ہیں کیا ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی آپ کو اس کی آنکھ کا ذکر ہے اس کے گنجا پان کا ذکر ہے وہ ایک انسان ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ایک قاتور ہے وہ قیامت کے قریب نکلے گا میرے محترم بھائیوں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان نام نہ فکرین کو کہ جو کتاب و سنت کے متفقہ عقائد پر اپنی ایسی ایسی عجیب و غریب تابیلیں پیش کرتے ہیں کہ جن کو سمجھ رہے ناممکن اور ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں پچھلے چودہ سو چونتیس سال سے تمام محدثین تمام مفسرین تمام کو تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اس میں موجود ہیں میرے ایک حدیث ہوتی ہے جس کو ایک یا دو صحابہ نے روایت کیا ایک یا دو صحابہ نے روایت کیا اگر وہ بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی بات ہے ہم اس حکم کو مانتے ہیں متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جسے کم از کم دس صحابہ نے روایت کیا ہو میرے محترم تجال اور فطرائے تک چال مسیحت کا جال کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے شبہات پیدا کیے میرے بھائیو یہ سارے باطل ہیں یہ سارے غلط ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی کوئی رابطہ اور فتنے سے بچنے کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ ابھی اس پر ہمارے کچھ خطبات چلیں گے آج کا یہ حصہ جس میں ہم کمپلیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دجال کا حلیہ کیا تھا اور بھی علم تھا کہ عرب کا نبی آ چکا وہ ساری انفارمیشن گیدر کرنا چاہتا تھا لوگوں سے لیتا تھا جب بھی کوئی اس جزیر جزیرے پر جاتا تو وہ اسے معلومات لیتا جس کی تصدیق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کی ہے تو میرے محترم بھائیو عقیدہ جال کے حوالے سے اگلے خطبہ میں کچھ مزید احادیث اور کچھ مزید معلومات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس نظریہ کے ساتھ کہ ہم اس فتنا سے بچنے کی تیاری کر لیں اور یہ بڑے بڑے فتنے جب آئیں گے تو میرے بھائیو وہاں پر صرف ایک چیز چلے گی ایمان ایمان کی مضبوطی اللہ کے ساتھ تعلق جس کا یہ مضبوط ہوگا وہ ناکام نہیں ہوگا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا عوامہ الحمد للہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونفتعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا ذي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد <بَعْدًا> بھائیوں اور بہنوں جسے اللہ تریف کرتا ہے اور عبرت کا نشان بناتا ہے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا امریکہ جو دنیا کو تسخیر کرنے کے ارادوں سے نکلا تھا آج الحمدللہ اس کی یہ حیثیت ہے یہ کیفیت ہے کہ اب وہ اپنا جنگی ساز و سامان بھی کھلم کھلا امریکہ نہیں لے جا سکتا کیونکہ اگر وہ یہاں سے بھاگ کر کھلم کھلا اپنا سامان لے کر واپس جائے گا تو امریکہ کے لوگ اس کے منہ پر تھوکیں گے اس کی حکومت اور ساری دنیا کہے گی کہ تیری سپرمیسی اور جو تو دنیا پر اپنی سپیرئرٹی قائم کرنا چاہتا تھا یا اس کا دعوی کرتا تھا اللہ نے اسے توڑ دیا ہے میرے بھائیوں اب حالت کیا ہے کراچی کی بندرگاہ اور دوسری رشیا کی بندرگاہیں ان پر چھپا چھپا کر اپنی گاڑیاں جن کے کے اوپر میرے بھائیوں دس دس ملین دالر, بلین کے حساب سے اس نے لگائے کسی سے جناب وہ خندقیں صاف کرتا تھا کسی سے جناب وہ اپنی فوج کو سیکورٹی فراہم کرنا چاہتا تھا لیکن رب العالمین نے اپنے مجاہد بندوں کے ذریعے سے ساری اس کی بڑی بڑی گاڑیوں کو تباہ بھی کروایا بات بھی کرایا ناکام بھی ہوئی اور آج وہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے اور میرے محترم بھائیو انشاءاللہ اب وہ کسی اور جگہ پر حملہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا گرانتا ناموں پہ بھی بند ہو رہی ہے ساری دنیا اب اس کے منہ پر تھوک رہی ہے اس کے اپنے اتحادی اس کے اپنے اتحادی بھی بھاگ چکے ہیں آسٹریلیا اپنے آخری فوجی کو لے کر چلا گیا نیوزی لینڈ بھی بھاگ گیا برطانیہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم ہمارے دم چل رہے ہو ہماری اولاد ہو لیکن ہم بھی دو ہزار چودہ سے آگے یہاں نہیں رہیں گے میرے بھائیوں سارے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اب اپنے اسلحہ کو چھپا چھپا کر لے کے جا رہا ہے اور میرے بھائیوں کبھی پاکستان کا ترلا کرتا ہے کبھی کسی ملک کی منت کرتا ہے کہ جناب یہاں سے یہاں میرا کچھ کردار ہو جائے اور دوسری دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد میرے بھائیوں یاد رکھنے دو ہزار ایک سے لے کر آج دو ہزار تیرہ میرے بھائیوں ان بارہ سالوں میں ان بارہ سالوں میں انڈیا نے جتنا نقصان مغربی بارڈر سے پاکستان کو پہنچایا ہے کبھی نہیں پہنچا امریکہ نے اپنے ساتھ اس کو شامل کیا تھا میرے بھائی کندھار کابل چلال آباد یہ سارے محاذ ان پر ہندو بڑا سرگرم تھا اس نے بڑے نقصان پہنچائے یہ برہم داس کا فتنہ یہ بلوچستان کے الگ کرنے کا فتنا یہ کراچی میں آج تک جو ٹارگیٹ کلنگ ہے یہ میرے بھائیوں جو سارے فتنے ہیں یہ سارا ہندو اور سی آئی اے کا کردار تھا انشاءاللہ اللہ اس کے جانے کے ساتھ ہی ہندو کو اپنے لالے پر دیں بڑی چہد جاری ہے بڑا سخت, بڑا سخت میرے بھائیو وہ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا مجاہدین نے تو پہلے ہی کیا رکھا ہے انہوں نے کہا ہم ذرا مصروف تھے افغانستان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں وہاں سے تھوڑی سی فراغت عدا کی تو ہم انشاءاللہ اللہ کے دشمنوں ہندووں کے خلاف بھی دو دو ہاتھ کریں گے اپنے مسلمانوں کا بدلہ لیں گے میرے محترم بھائیو جاسوس سربجید سنگ جس نے میرے ب تقریباً سو کے قریب مسلمانوں کا مسلمانوں کی جان لی اس کو پھانسی لگے تو ساری دنیا وا کرتی ہے اور وہ بیچارہ سنا اللہ جو وہاں ان کی قید میں مظلوم طور پر موجود تھا اس کو میرے محترم بھائیوں انہوں نے اس کے ریٹیلیشن میں فورم قتل کروا دیا آپ کو سمجھ آ کہ کتنی نفرت ظالم رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف اور میرے بھائیو یہ تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہندو وہ جو دشمن ہے اسلام کا جن کے بارے میں, قرآن مجید میں اللہ حکم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے خلاف سب سے زیادہ سختی اگر پاؤ گے تو مشرقین کے اندر اور یہودیوں کے اندر پاؤ گے یہود اور مشرقین تمہارے سب سے زیادہ سخت دشمن ہوں گے میرے محترم اب انشاءاللہ امریکہ بہادر کے جانے کے بعد انڈیا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھہر نہیں سکے گا یہ کوئی دیوانے کی پڑ نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ان پاگلوں کو ان جاہلوں کو جو دو ہزار ایک میں پغلے بجاتے تھے جو دو ہزار ایک میں ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے اور دیکھ لیں گے اب تو امریکہ آ گیا اب ان کا کچھ نہیں بچے گا اور میرے بھائیوں مجاہد وہی بات کرتا تھا کم منفی عطم خدیل حالت کثیر اتم بھی عزم اللہ وہ اللہ ہے جس نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑوں بڑوں پر غالب کر دیا ہمارا اس پر ایمان ہے وہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس بدماش پر بھی ہمیں غالب کرے گا اگر اللہ فیروم کو مروا سکتا ہے اگر اللہ رشیا کو جس کے پاس آج بھی اٹامک وار ہیڈز امریکہ سے زیادہ ہیں اگر اللہ اسے جوتے چاٹنے پر مجبور کر سکتا ہے تو امریکہ کس باقی مولی ہے اور پھر اس کا اس کا میرے بھائیوں زلیل ہونا اور مٹنا کو لکھا جا چکا ہے کیونکہ یہ حد کراف کر رہا ہے اس نے قرآن کو جلوایا اس نے میرے بھائیوں نبی نبیشان کی گساخی کروائی یہ ان کی ٹہروی کرنے والا یہ دو ہزار چار میں ڈین مارک میں سب سے پہلے میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروانے میں یہ شامل تھے سارے بد وقت اور یہ ان کی وار سٹریٹیجی کا حصہ تھا یہ ان کی میڈیا وار کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کے کرنٹ کو چیک کیا جائے کہ آیا یہ قرآن اور نبی سلسرم اسلام کے ساتھ محبت بندرگاہ پر کوئی شخص جائے دو دو تین تین کنٹینر لگے ہوئے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر امریکہ کی ہم بھی گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں میرے بھائیو آپ ذرا نیٹ پر سرچ کریں آپ حیران رہ جائیں گے بیٹیوں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں پر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کوئی دیکھ نہ لے اور کنٹینروں کے کنٹینر بھر کے صفا ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ صفا ہوگا اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے گا اب جو میرے بھائیوں اس افغانستان کی سرزمین پر حکومت بنے گی پھر اس کو گرانے والا کوئی نہیں ہو. پھر اس کو گرانے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر اسی سے انشاءاللہ اللہ خلافت اسلامیہ اور اسلام کے نظام میرے بھائیوں نکلتے ہیں اللہ رب العالمی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہ دنیا میں اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے تھے مرعوب کرنا چاہتے تھے مٹانا چاہتے تھے اللہ رب العالمین دنیا میں اسلام کو پھیلا رہا ہے اللہ تعالی میرے بھائیوں ہالینڈ کا وہ اتنا بڑا اتنا بڑا سیاست جو اسلام دشمن تھا وہ مسلمان ہو گیا میرے محترم چائنا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر آج بھی ریشو بہت زیادہ ہے اسلام قبول کی طرف بہت بڑی تعداد ہو رہی ہے اور میرے بھائی خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ یورپین یونین نے ایک سرکولر جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے دو ہزار پچاس تک, 2050 تک اگر مسلمانوں کو اسلام کو نہ روکا گیا یورپین یونین میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ مسلمان ہوں گے تمہارا نام بھی نہ رہے گا اور یہ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے بچے دو ہی اچھے کیا کہتے تھے بچے دو ہی اچھے آج میرے بھائیوں جاؤ جاپان کو جا کر دیکھو ان کی افیشل ویب سائٹ ان کی افیشل ویب سائٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ جا کر دیکھو یورپ کی ویب سائٹ جا کر دیکھو آپ کو پتا چلے گا کہ یورپین حکومتیں یہ ظالم اب پیسے دیتے ہیں کہتے ہیں جس کے دو سے زیادہ بچے ہوں گے اس کو اتنے ڈالر ملیں گے جو تین کرے گا اس کے اتنے ڈالر ہوں گے پر اب ان کے دماغ ماؤف ہو چکے بنا سرکاری دیہ ہی آئی ہیں کو بدنام کر دیا ہے بے غیرت بنا دیا ہے اور وہ لوگ اب میرے بھائیو اس قابل ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ملک ہیں انہوں نے کتنا زور لگایا میرے بھائیو آپ کو ایک بتاتا ہوں سب سے زیادہ سب سے زیادہ نے مال جو پاکستان کو دیا ہے نا پچھلے سات سالوں میں سب سے زیادہ پتا کس مد میں لیا مت میں دیا ہے سب سے زیادہ مال فیملی پلاننگ کے مد میں دیا ہے اربوں ڈالر فیملی پلاننگ عورتوں کے پاس عورتیں آتی ہیں بچے کم پیدا کرو یہ کرو وہ کرو پیلو انجیکشن لگواؤ پناہ مسئلہ بن جائے گا یہ مسئلہ ہو جائے گا میرے محترم بھائیوں اربوں ڈالر لگانے کے بعد اللہ تعالی کہتا ہے یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیا خدو سب اللہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے لوکنے کے لیے تم مسکون والے ہی پر یہ اور ندامت اندر رہتے ہیں ان کا مال کام نہیں آتا اتنا پیسہ لگایا وہ واحد ملک ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے امریکہ انگلینڈ فرانس برطانیہ چائنا نہیں پاکستان سب سے زیادہ نوجوان پرین, پرین پاکستان کے پاس ہے ہاں ہم نے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز رہتا ہے ہم نے انہیں نم کرنا ہے ہم نے انہیں اسلام سکھانا ہے ہم نے انہیں مقصد حیات بتانا ہے جب انہیں اپنا مقصد حیات پتہ چل گیا تو میرے بھائیوں پھر اس سمندر کو کوئی روک نہیں سکے یہ کہتے تھے آبادیاں کم کرو الحمدللہ اسلام پھیلے گا اللہ کا دین پھیلنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے محترم بھائیوں دوسرے نمبر پر دیکھنے کے حکومتوں کے چکر الیکشن کے چکر یہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہوا اب جناب ایک نئی حکومت آئے گی اب نئی حکومت آ کر کیا کرے گی ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم تو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں ہم یہی کہیں گے میرے بھائیوں سماج بھی یہی کہتی ہے کہ جو بھی آئے وہ کالا ہے وہ گورا ہے وہ سول ہے یا مرضی میں ہے ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے وہ کیا ہے اللہ دینا امکنہ اللہ کہتا ہے جسے میں دنیا میں حکومت دیتا ہوں اس پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز قائم کرے نماز کا نظام قائم کرے سکاط کا نظام قائم کرے امر بالمعروف معروف نہیں انل المنکر کا نظام قائم کرے میرے بھائیو یہ چار چیزیں ان کا حکم کس نے دیا اللہ نے کس نے دیا اللہ نے نماز زکات امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر اللہ کہتا ہے حکمران یہ کرے گا اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کرپشن فلانی چیز لوڈ شیڈنگ میرے بھائیوں تم نماز کا نظام قائم کر لو تم زکات کا سسٹم صحیح اورگنائز کر لو پوری کاموں سے روکو اچھائی کی طاقت ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بجلیاں بھی دے گا تمہیں فصلیں بھی دے گا تمہیں سنیاں بھی دے گا تمہیں عزتیں بھی دے گا تمہیں کچھ کی ضرورت نہیں پڑے گی اصل کام کی طرف نہیں جاتے نماز قائم کرو زکات کا نظام امر بھی معروف نہیں یعنی من قرآن کا حکم ہے ایک حکمران کے لیے وہ کوئی بھی ہو تم یہ قائم کرو اللہ تعالیٰ سارے مسئلے تمہارے حل کرے گا میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں رازی کون ہے اللہ ہے نا پچھلی رزق ہے گندم رزق ہے چاول رزق ہے جب راض کرنا ہے تو پھر تم اس کا ٹھیکہ کیوں لیتے ہو تم اللہ کے حکموں کو ماننے کا ٹھیکہ لو کیا نماز کا نظام خود بھی نماز پڑھو پورے پاکستان میں حکومت یہ وزیراعظم اعظم کرے نا اعلان کہ میں نماز کا نظام جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھے گا ہمارے ہاں کیا ہے دو فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں باغات کھلے ہیں اللہ کی نانت ہے اللہ کے اللہ کی بغاوت ہے نافرمانی ہے میرے بھائیوں کاروبار میں برکت نہیں مال ہونے کے باوجود کاروبار میں برکت نہیں ہے نظام نماز کا قائم کرو سکاط کا صحیح سسٹم آ جائے اللہ کی قسم سقاط کا صحیح نظام آ جائے پاکستان کو کسی قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے غریبوں کو زکات کافی ہے بلکہ جہاد بھی زکات کرے گی اور میں یہ پورے بسو کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آرمی کا سارا خرچہ زکات سے نکلے گا زکات کا نظام قائم نہیں کرتے اور میرے بھائیو کو آخری دو حکم امر بھی معروف اور نہیں انل المنکر کرتے پتکاری سود ظلم جبر ختم کرو اسے اخلاق کا حکم دو پردے کا حکم دو اچھے کاموں کا حکم دو نیکی کا حکم دو خیر کا حکم دو یہ ذمہ داری ہے حکومت کی اور یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے اللہ نے اس ذمہ داری کو ہماری حکومتیں مانتی ہیں کبھی ہی میڈیا پر اس پر تفرا ہوا کوئی نہیں مانتا اس کو کرپشن مسئلہ مسئلہ یہ مسلہ. نہیں حل ہوگا اللہ کی قسم جب تک اللہ کے چار باتوں کو نہیں مانو گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا پانچ سال کے بعد اگر ہم زندہ رہے اسی مسجد میں بیٹھے ہوگے جب تک ان چار باتوں پر اللہ کے حکم پر کوئی حکومت عمل نہیں کرے گی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا تم اللہ کی زمین پر ایک حد قائم کرو ہے ہمت اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے ہمت کہ یہ زانی ہے اس کا سنا ثابت ہے یہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرو اللہ کا حکم ہے اللہ کی حد ہے فرمایا جس سرزمین پر اللہ کا ایک حکم ایک حد قائم کی جاتی ہے اس سرزمین کے لیے چالیس دن بارش برسنے سے یہ بہتر ہے اتنی برکتیں آتی ہیں میرے بھائیوں برکتوں کو لینا ہے تو ہمیں بھی حکومتوں کو بھی یہ چاہیے ہوگا کہ اللہ کے حکم کو مانے. ورنہ میرے بھائیو ندامت شرمندگی اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آخر میں میرے محترم بلوچستان میں زلزلہ آیا آپ کو پتا ہے اور میرے محترم بھائیو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل بہت زیادہ فرق کرتی ہیں اور میرے بھائیوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے جاہل مسلمانوں کو جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا تھا ان لوگوں کو یہ عیسائی بنا چکے ان لوگوں کو تہری بنا چکے میرے محترم بھائیو دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد انسانیت جو کے جماعت کا اب اللہ کے فضل و کرم سے کام کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ والا کرتا ہے. میرے بھائی ہزار ستر ہزار فیملیز میرے وہاں پر بے گھر ہوئی تھیں اللہ کی قسم پاکستان آرمی ہے یا آپ کے بھائی ہیں دوسرا کوئی کوئی تیسرا نہیں پاکستان آرمی ہے اور آپ کے بھائی ہیں اور میرے بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ موٹو ہے ہم گھر بنا کر دیں گے ہم روٹی بھی دیں گے ہم انشاءاللہ ساری مدد کریں گے لیکن ہماری ریکوائرمنٹ ایک ہے لا الہ ان اللہ کلمہ پڑھ لو اسلام پر آ جاؤ سنت پر آ جاؤ دین پر آ جاؤ عورتیں پردے پر آ جائیں اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں آپ جا کر سندھ کے علاقے دیکھیں آپ جا کر جنوبی پنجاب کے علاقے دیکھیں جہاں پر لوگوں کو اللہ کا نام تک آتا نہیں ہے نام کے مسلمان ہیں ان دو سیلابوں میں میرے محترم بھائیوں بھائیوں نے کام کیا نماز پڑھتا ہے, پھر وہ سب کچھ سیکھتا ہے پردے شروع کیے. بچے الحمدللہ ان کے ابھی بھی مریض کے ہم گئے ہم نے دیکھا مظفر گڑھ کا لڑکا سلام متاثرین عالم بن رہا تھا میرے محترم بھائیو یہ ہم دیتے ہیں وہ کرسچینٹی دیتے ہیں ہم اسلام دیتے ہیں ہمارا ایک ہی موٹو ہے ہم ساری ہیلپ کریں گے تو اللہ کا دین سمجھ کر اور ہمارا اس میں مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے یہ بھائی جو لوگ کاپڑوں کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر لے آئے میرے بھائیوں یاد رکھ لو اگر یہ ہمارے بارڈر کے ایریا کے لوگ اگر اسلام پر آ جائیں گے تو اللہ کے فضر و کرم سے میرے بھائیوں آپ کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گے اگر ہمارے آؤٹ کے یہ لوگ اگر ہمارے بارڈر ایریا کے یہ لوگ اسلام پر آ جائیں گے تو ہماری سرحدات محفوظ ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آپ پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا یہ میرے بھائیوں ان کی میناپلی ختم کی اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین نے الحمدللہ للہ ریلیف کے شعبہ میں کام کیا آپ نے دیکھا ہوگا 2011-2011 کے اندر سیلاب آیا یو ایس ایڈ والے یو ایس ایڈ والے اپنا کنٹینر لے کر آئے ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا اپنا مال تقسیم کرنے کے لیے ایف آئی ایف کے لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو کنٹینر دیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے کہ ہم اسے ترسیل کیسے کریں پھر الحمدللہ آپ کے بھائیوں نے وہ سارا مال تقسیم کیا میرے محترم بھائیوں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر بھی یہ حسرت اور ندامت کے اندر رہیں گے اللہ پر لیکن آپ کے بھائی ان کا مقصد کیا ہے ہم اگر ہیلپ کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارے وہ بھائی سیدھے ہو جائیں تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے بھائیوں نے وہاں پر پہلے ریلیف کا کام کیا جو ایمرجنسی ریلیف ہوتی ہے اس کے بعد اب الحمدللہ کنسٹرکشنز کا کام وہاں پر شروع ہو چکا ہے اب ان لوگوں کے لیے جو جو پوری تحصیل جو کہ مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی پہلے ان کے مٹی کے مٹی مکان تھے اب ان کو مکانات تعمیر کر کے دیے جا رہے ہیں اور میرے محترم بھائیو حافظ عبد جو ہمارے انسانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے پورے پاکستان کے اضلاع کو یہ ہدف دیا ہے کہ ہر ضلع اپنی اپنی پساب کے مطابق ان کے مکان بنانے میں مدد کرے میرے بھائیو وہ ہمارے بھیجے ہوئے مال سے مکان بنائیں گے جب بھائی ان میں رہیں گے پھر میرے بھائیو ان کی تربیت کا نظام آئی ہو چکا ہے الحمدللہ ان کیمپ کے اندر صبحوں کے وقت وضو کروا کے نماز نماز کے بعد قران مجید ان کے بچوں کو دعاؤں کا سکھانا ان کے بچوں کو نماز کا سکھانا عقیدہ کا سکھانا اللہ کا تعارف لا الہ الا اللہ کس طرح پڑھنا ہے اس کا ترجمہ سب کچھ الحمدللہ سکھایا جا رہا ہے میرے محترم بھائیوں صلاح الانسانیت فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین میں حافظ عبد الرؤف صاحب نے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ہمارے بھائیوں کو کل ہماری میٹنگ ہے ہمارے مسول جو ہفت کاشف صاحب ہے انہوں نے وہاں پر جانا ہے انہوں نے ہمارے ذمہ ایک مکان ماشا خیل میں ایک مکان ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم نے وہاں پر وہ مکان بنانا ہے اور ضلع منڈی بھاؤ کی طرف سے وہ مکان ہوگا تو میرے محترم بھائیوں اس میں ہم نے تعاون کرنا ہے اور رقم بہت تھوڑی ہے کچا مکان وہ بنے گا جو پہلے سٹائل تھا 35000 روپے ہم نے انشاءاللہ بھیجنے ہیں ہم سب مل کر یہ اگر بھیجیں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مجبور اور لاچار کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے سوا اور اس کے بعد میرے محترم بھائی پاکستان آرمی ہے یا الحمد آپ کے بھائی ہیں تو ان میرے کے لوگوں کے لیے اگر اس سے زیادہ کوئی تعاون کرنا چاہے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ پورا مکان بنوانا چاہے ان کے لیے نل لگوانا چاہے تو میرے بھائی اس کا بھی پورا بندوبست موجود ہے ہمارے بھائی نے یہاں پر کنواں کے لیے پیسے دیے تھے لاسٹ رمضان کے اندر الحمدللہ دو تین مہینے پہلے وہ کنواں لگا بلوچستان کے اندر پھر میرے بھائیوں ہمارے پاس وہ پکچر تصویریں آئی اس کنویں سے لوگ جانور پانی پی رہے ہیں الحمدللہ للہ آپ کا مال جہاں آپ کے لیے آتا ہے وہیں لگایا جاتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ان میرے بھائیوں ہم ہم صرف اور صرف امین ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں دینا ہے اور انہوں نے جا کر کام کرنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق دے یہ بہت بڑا سستا جاریہ ہے یہ بہت بڑا سستا جاریہ ہے اور جو اس میں حصہ لے گا یقیناً اللہ رب العالمین اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا میرے بھائیو کوئی بھائی باہر کھڑا نہیں ہوگا بھائی انشاءاللہ یہاں ممبر کے قریب میں بیٹھا ہوں گا یہاں ہمارے ہاتھ میں پیسے پکڑائیں گے پینتیس ہزار روپے ہم نے انشاءاللہ بھیجنے ہیں اللہ رب مجھے اور نبی نے پھیلائی تھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے اپیل ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے اللہ وانصرهم على عدوك وعدو بهم اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وتنزل أقدامهم وأنزل بهم بحثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم وحفظهم, اللهم انصرهم وحفظهم. ربنا آتنا فضو الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تخفر لنا وترحمنا لنتوننا من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المستلين والحمد لله رب العالمين